رحمان السلّۃ السلام علیکم رسول اللہ و صحابِ حبیب اللہ الحمد للہ ضوی الفقیر کے مطالعے کا فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم نے آج جس کتاب کو مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے اس کا مطالعہ کافی وقت سے کر کر رہا ہوں بخاری شریف شرح ہے نظہۃ القاری اس کے مقدمے کا مطالعہ جاری ہے الحمد اور آج کا جو مطالعہ کر رہے ہیں مقدمے میں سے اس کا ٹاپک ہے حفظ حدیث کا شوق اور اہتمام <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ رواعت حدیث کے ارشادات رسول اچھی طرح سننے اور کما حقہو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی کتنی کوشش کرتے تھے اہد نبوی میں حفظ حدیث خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حساس رہتا کہ سامعین میری بات اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اسی لیے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے اور اہم باتوں کو تین بار دہراتے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سروائے تھے کہ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو تین بار تکرار فرماتے تاکہ اسے بخوبی سمجھ لیا جائے بقار شریف جلد ایک صفحہ نمبر بیس دوسری طرف صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب سے اقدس میں حاضر ہوتے تو ہماتن گوش ہو کر اس طرح خاموش بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرند بیٹھے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارشادات سنانے اور سننے والوں کے ذہن اور حافظے میں بٹھانے پر اتنی توجہ تھی اور خود صحابہ کرام بھی پوری توجہ سے سنتے اور سمجھتے اور یاد رکھتے تو پھر یہ خطرہ کہ صحابہ کرام نے ارشادات رسول کا ما حق ہوں نہیں سنا یا بخوبی نہیں سنا نہیں سمجھا یا ان کے حافظے میں نہیں آیا ثاقت ہو گیا صحابہ کرام نے حدیث کو اس طرح یاد رکھا تھا کہ جس ترتیب سے مختلف اشیاء کا ذکر حضور نے فرمایا ہوتا اسی ترتیب سے اپنے تلامزہ کو بھی یاد کرانے اور یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے کسی لفظ کا رہ جانا تو بڑی بات ہے اگر کسی سے تقدیم و تاخیر ہو جاتی اور وہ ترتیب بگڑ جاتی تو اس پر تمبی فرماتے تھے مسلم شریف جلد ایک صفحہ نمبر 32 مہر کہ ابن عمر کے سامنے کسی نے ان کی روایت کردہ حدیث اسلام و خمس ان کو یوں پڑھ دیا کہ الحج و و رمضان حج کو سونگ پر مقدم کر کے پڑھا حضرت لا سیام رمضان پہلے اور حج بعد میں اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام ارشاد رسول کس اہتمام سے یاد رکھتے تھے کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر بھی حافظے میں محفوظ رہتی اور دوسروں کو اسی ترتیب سے یاد رکھنے کی ترغیب دیتے حالانکہ اس واقعے میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا مگر ارشادات رسول کی ترتیب بدل جاتی یہ بھی حضرت ابن عمر کو گوارا نہ ہوا تو پھر اس کی کہاں گنجائش کہ وہ رسول پر جھوٹ باندھے اگر بالفرض کہیں شبہ ہو جاتا کہ زبانوں زبان وحی ترجمان سے کون سا لفظ نکلا تھا تو اس کو ظاہر کر دیتے کہ یہ فرمایا تھا یا یہ جس کی نظیر احادیث میں ہزاروں ہیں اہل عرب کے حافظے کے بارے میں بھی سنتے چلیے مقدمے کا مطالعہ کر رہے ہیں اہل عرب کا حافظہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کی بات تو جانے دیجیے عام اہل عرب کو قدرت حافظے کی قوت اتنی دی تھی کہ حیرت ہوتی ہے اس عہد یعنی دور اور اس سے پہلے عہد میں لغات عرب کی کوئی ڈکشنری لکھی ہوئی نہیں تھی زبان کا سارا سرمایہ بدوں کے حافظے میں محفوظ تھا زبان عرب کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ عربی زبان میں شہد کے اسی سانپ کے دو سو شیر کے پانچ سو تلوار کے ہزار نام موجود تھے وغیرہ وغیرہ اسی طرح کے برعکس متعدد معنی رکھنے والے مشترک الفاظ کے ذخائر بھی ان کے یہاں کم نہیں سنیے آئین ان کے اڑتالیس معنی لکھنے کے بعد بھی اہل لغت نے وغیرہ وغیرہ تحریر کیا ہے اسی طرح عجوز ان کے ستر اکہتر معنی معلوم ہے اللہ حدلقیاس اب غور کیجئے جس قوم کے حافظے کا یہ حال ہو وہ اگر اپنے سب سے بڑے محسن پیشوا اور مقتدہ رسول رب العالمین کی ہزار ہا ہزار حدیثیں لفظ لفظ یاد رکھیں تو اس میں کیا استباعات ہے پھر یہ لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد کرنے والا صرف ایک شخص نہیں انہیں متفرق طور پر یاد رکھنے والے بھی ہزاروں ہزار ہیں کسی نے سو روایات کی کسی نے ہزار دو ہزار روایات کیں کسی نے پانچ ہزار روایات کی روایت کی مثلاً سب سے زیادہ کثیر حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کی مرویات کی تعداد صرف پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے امدت القاری جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چوبیس ان کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے ان سے دو ہزار دو سو چھیاسی حدیثیں مروی ہیں امدت القاری جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چالیس ان کے بعد حضرت ام المعمن عمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان سے دو ہزار دو سو دس حدیثیں مروی ہیں امرۃ الکاری جلدی نمبر 38 ایسے قوی الحافظہ افراد کا ہزار دو ہزار حدیث کا یاد رکھ لینا کون سی بڑی بات ہے کیا ایسے شعرا نہیں گزرے ہیں جنہیں زبانی ہزارہ ہزار اشعار ہزار یاد ہوتے تھے پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ سن لیا پھر اسے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی میں اس پر کوئی توجہ نہ کی بلکہ صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی کہ ارشادات رسول سننے کے بعد اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ سننے کے بعد بھول نہ پائیں بھولنے نہ پائیں سننے کے بعد اسے اچھی طرح حفظ کرتے پھر بار بار اس کا دور کرتے حضرت عبس کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے تھے جب حضور مجلس سے تشریف لے جاتے تو ہم لوگ آپس میں اس کا دور کرتے ایک دفعہ ایک شخص کو حدیثیں بیان کر جاتا سب سنتے پھر دوسرا پھر تیسرا کبھی کبھی ساٹھ ساٹھ آدمی مجلس میں ہوتے اور یہ سب باری باری سناتے جب ہم اٹھتے تو ہمیں حدیثیں اس طرح یاد ہوتی گویا ہمارے دلوں میں بو دی ہی گئی ہیں مجموع ضوائط جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو اکسٹھ ون سکسٹی ون حضرت معاویہ اپنا چشمدید حال بیان کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام علیہ الرضوان مسجد نبوی الصاحب حصلاۃ سلام میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا مذاکرہ کرتے مستدر جلد ایک صفحہ نمبر نائنٹی فور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کہیں بیٹھتے تو ان کی مجلس کا موضوع یا تو احادیث ہوتی یا قرآن کا پڑھنا اور سننا ہوتا اس کے باوجود کسی صاحب کا حافظہ اس بوجھ کو برداشت نہ کرتا تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکایت کرتے اور حضور علیہ اللہ علام ان کے حافظے کو اتنا قوی بنا دیتے کہ پھر وہ کوئی بات بھول نہ پاتے جیسا کہ حضرت ابو حریرا اور حضرت انس کا واقعہ مشہور و معروف ہے ظاہر ہے کہ جب انسان میں مذہبی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے حیرت انگیز ماہرالعقول کارنامے انجام دے, دے دے لیتا ہے صحابہ کرام کی مذہبی زندگی حضور کے ساتھ ان کی وارفتگی اور دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ کی شفتگی رضاء الہی کی طلب آخرت کی سرخروئی سرخروئی کی تڑب کتنی تھی اس کا اندازہ آج نہیں کیا جا سکتا اگر انہوں نے اس جذبے سے متأثر ہو کر اپنے مورثی قوی حافظے میں ہزار ہزار ارشادات رسول کریم کو ارشاد رسول کریم کو جمع کر لیا تو کوئی تعجب انگیز بات نہیں احدِ صحابہ میں حفظ حدیث کا منظر صحابہ کرام نے جس ذوق و شوق سے حدیث کو سنایا سنا یاد کیا محفوظ رکھا اسی ولولہ و جوش کے ساتھ پھیلایا وہی ولولہ ذو و شوق اپنے تلامزہ میں بھی پیدا فرما دیا تھا حضرت ابن عباس نے فرمایا حدیثوں کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہنا دور کرتے رہنا بار بار دہراتے رہنا اور ذہن میں حاضر رکھنا اگر ایسا نہ کرو گے تو جاتی رہیں گی دارمی وہ یہ بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ ہر روز کچھ حدیثیں بیان کرتے رہو حضرت علی اپنے اصحاب سے فرماتے احادیث ایک دوسرے سے بیان کرتے رہو اگر ایسا نہ کرو گے تو چلی جائیں گی مستدرک جلد ایک صفحہ نمبر نائنٹی فائیو نیز فرماتے آپس میں ملتے رہو احادیث کا دور کرو اسے چھوڑو, اسے چھوڑو نہ دو اسے چھوڑ نہ دو امال جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو بیالیس حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اس کی تاکید करते रहते कि हदीसे एक दूसरे से सुनते और एक दूसरे को सुनाते रहो इसी तरह वो बाकी रह सकती हैं मुस्तदरक जल्द एक सफा नंबर नाइन्टी फाइव एक दफा उन्होंने अपने तलामजा से पूछा कि तुम लोग आपस में इकट्ठे बैठ कर हादीस सुनते सुनाते हो भी या नहीं تو علامزہ نے جواب دیا جی ہاں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی ساتھی حاضر نہ ہو تو اگر کوفے کے آخری سرے پر ہوتا تو وہیں جا کر اس سے ملتے دارویں صفحہ نمبر سیونٹی نائن مشہور طابعی عطا کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر کی خدمت میں حدیث سننے کے بعد اٹھتے پھر ان کو بار بار سنتے اور سناتے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں میں ابو زبیر کا حافظہ سب سے اچھا تھا اس لیے ان کو ہم سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں مستدرک جلد ایک صفحہ نمبر نائنٹی فور حضرت ابو سعید الدامی بھی آپس میں دور حادیث کیا کرتے تھے بلکہ ان کی تاکید یہ بھی تھی کہ احادیث بالفظ ہی یاد کی جائیں دارمی مستدرک جلد ایک صفحہ نمبر نائنٹی فور امام ظہری عشاء کی نماز کے بعد حدیثیں حدیث سننے سنانے کے لیے بیٹھتے تو صبح کر دیتے دارویں صفح نمبر نائنٹی ایٹ عہد تابعین کا حال تابعین نے احادیث یاد کرنے یاد رکھنے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کا جو جذبہ صحابہ کرام سے حاصل کیا تھا اسے اپنے تلامزہ میں بھی پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے تابعین ہمیشہ اپنے تلامزہ تابعین کو دور کی تاکید دو کرتے رہتے اور ان کے تلامزہ اس پر جی جان سے عمل کرتے امام ظہری القمہ عبد الرحمٰن بن ابی لیلا سے منقول ہے کہ وہ ہمیشہ دور حدیث کی تاکید کرتے رہتے دارمی اس کا اثر یہ تھا کہ مشہور محدثین کے یہاں دور حدیث کی مجلس رات بھر رہتی عشاء آباد شروع ہوتی تو نماز صبح پر ختم ہوتی دارمی صفحہ نمبر اٹھارہ تہذیب جلد ایک صفحہ نمبر دو یونس کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کے پاس سے حدیث سننے کے بعد آپس میں ان کا دور کرتے یہاں تک کہ اسماعیل بن رجا کا یہ دستور تھا کہ دور کے لیے اگر کوئی نہیں ملتا تو مکتب کے بچوں کو جمع کر کے ان کے آگے حدیثیں پڑھتے تاکہ احادیث کی ضبط کی کوشش میں ناغا نہ ہو داروی صفحہ نمبر 78 تہذیب جلدی ایک صفحہ نمبر دو ان شواہد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ راویہ نے حدیث احادیث کے محفوظ رکھنے ان کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے دنیا میں کسی فن کے حفظ و ضبط نشر کی ایسی عظیم انسان عظیم الشان تاریخ نہیں ملتی جو احادیث کے حفظ و ضبط کے ساتھ وابستہ ہے عہد تابعین عہد طبعین میں چونکہ باقاعدہ تصنیف و تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس عہد کی بہت سی کتابیں آج بھی موجود ہیں اس لیے ان پر تفصیلی گفتگو کی حاجت نہیں روایت میں احتیاط ان سب کے باوجود ایک اور اہم بات بھی ذہن نشین کر لینی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف اپنی حادث سننے یاد رکھنے اور انہیں کما حق دوسرے تک پہنچانے کی زیادہ زیادہ ترغیب دی تھی مثلا فرمایا اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون لوگ ہیں فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے میری حدیثوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے اس شخص کو اللہ ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی پھر اسے یاد کیا تاکہ دوسروں تک اسے پہنچائے میری ہر بات دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو اور جو مجھے اور جو مجھ بالقص جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا مجھ سے جو کچھ سنو اسے بیان کرو مگر ہمیشہ سچ کہنا جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کے لیے جہنم میں گھر بنایا جائے گا جس دن وہ جائے گا تبرانی ان کے ارشاد کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام میں حدیث سننے اور جمع کرنے کا ایسا والانہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ جی جان سے حدیث سننے اور انہیں یاد رکھنے اور ان کی اشاعت میں لگے رہنے لگے رہتے یہ جذبہ اتنا شدید تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی حدیث فلا کے پاس ہے تو سب کام کاج چھوڑ کر کا سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے اور وہ حدیث سنتے اسی بخاری کتاب العلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کی مسافت طے کر کے گئے یہ حال حضرت جابر کا تھا جو خود احادیث کے خزانہ تھے ان سے ایک ہزار پانچ سو چالیس احادیث مروی ہیں اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا وہیں وہی دوسری طرف یہ فرمایا میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب مت کرنا مجھ پر جھوٹ مت باندھنا جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنمی ہے اس کا اثر یہ تھا کہ اجلائے صحابہ کرام اس اندیشی کی وجہ سے احادیث بیان کرنے سے بچتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے حواری ہوارمی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد اسی بخاری کتاب العلم میں مذکور ہے کہ ان کے صاحبزاد حضرت عبداللہ نے عرض کیا جیسے اور لوگ احادیث بیان کرتے ہیں آپ کیوں نہیں بیان کرتے تو فرمایا بیٹے میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا سفر میں بھی ہزر میں بھی مگر حضور نے فرمایا ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ صحبن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور نے جو بات نہ کہی ہو وہ حضور کی طرف منصوب کر دوں اس لیے احتیاط کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کس جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے حالانکہ یہ نے حدیث میں سے ہے ان سے دو ہزار دو سو چیاسی حدیث مروی ہیں پھر بھی یہ فرما رہے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ جس حدیث کے بارے میں ذرا بھی شبہ ہوتا اچھی طرح یاد نہیں اسے بیان نہیں کرتے اور فرماتے غلطی کا اندیشہ نہ ہوتا تو بیان دارمی صفحہ نمبر فورٹی ٹو امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر کو اس کا بہت اہتمام رہتا کہ حدیث میں ذرا بھی کوئی کمی بیشی نہ, مد... نہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے اور روایت میں بہت سختی برتتے تھے اور اپنے شاگردوں کو الفاظ یاد کرنے میں سستی کرنے پر ڈانٹتے تھے یہ عادت صرف حضرت ابن مسعود کی نہیں تھی بلکہ دوسرے حضرات کی بھی تھی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو حدیث بیان کرنا بند کر دیا اگر کوئی شخص ان سے حدیث پوچھتا تو فرماتے اب ہم بوڑھے ہو گئے اور حضور کی حدیث بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے ابن ماجر صفحہ نمبر چار حضرت ابن عمر اپنے تلامزہ کو تاکید کرتے رہتے کہ جب تم حدیث بیان کرو تو پہلے تین دفعہ اسے دہرا لو دارمی صفحہ نمبرٹی ایٹ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاقید یہ حکم نافذ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی حدیثیں بیان کی جائیں جن پر کامل یقین ہو احدیث کے حفظ و ضبط کے اس اہتمام اور روایت میں اعلیٰ درجے کے احتیاط کے باوجود ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی صحابی ایسی حدیث بیان کرتا جو مشہور و معروف نہ ہوتی تو اس کی تائید کے لیے دوسرے حضرات کو تلاش کیا جاتا اگر کوئی مل جاتا تو اسے تسلیم کیا جاتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ دادی کو پوتے کی میرا سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو کتنا اگر ملے گا تو کتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کسی کو اس بارے میں کوئی حدیث یاد ہو تو بیان کرے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ سَََََ نے دادی کو پوتے کی میرا سے چھٹا حصہ دلایا ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس بات کو تمہارے سوا اور بھی کوئی جانتا ہے انہوں نے بتایا محمد بن مسلم بھی یہ جانتے ہیں جب محمد بن مسلم نے آ کر شہادت دی تو اس کے مطابق حضرت صدیق ابھر نے فیصلہ فرمایا ایک بار حضرت ابو موسا اشی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تائید میں کوئی شاہد پیش کرو حضرت ابو موسا انصار کے مجموعہ میں گئے انصار میں بہت سے حضرات کو یہ حدیث یاد تھی ان میں سے ایک صاحب کو یہ ہمراہ لائے حضرت عمر کے سامنے شہادت دلوائی تسکرت الحفاظ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمانا شروع کیا تو فرمایا کہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو جائے مگر اس حدیث کو عمار نے بھی سنا ہے اس لیے بیان کرتا ہوں امار کو بلوا کر ان سے پوچھ لو حضرت عمار کو بلوا کر دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ابو داود تیالیسی مگر چونکہ احادیث دین کی بنیاد تھی اس لیے ان کا بیان کرنا بھی ضروری تھا اس لیے جنہ حدیث پر پختہ یقین ہوتا اسے بیان کرتے حضرت فرمایا کہ قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی کوئی حدیث بیان نہ کرتا جو لوگ ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دی ان پر اللہ لانت فرماتا ہے اور لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں مگر جو توبہ کرتے ہیں اور سنواریں اور بیان کریں اور ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بہت توبہ کرنے والا مہربان ہوں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں سورہ بقر آیت نمبر ایک اور ساٹھ اب ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہر عاقل فیصلہ کرے جن بزرگوں میں یہ خوف سمایا ہو کہ کوئی غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا جہنم میں ٹھکانا بنانے کے مترادفے مترادف ہے وہ کبھی بھی اس کی جرات نہیں کر سکتے کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور یہ لوگ حضور پر جھوٹ باندھ کر یہ کہہ دیں کہ حضور نے یہ فرمایا مگر چونکہ دین کی بنیاد احادیث پر قائم ہے وسلم نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں ان ان کو اگر دو ان دونوں کو اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ اور سنت رسول اس لیے دین کی بقا کے احادیث کی نشر و اشاعت ضروری تھی اسی بنا پر اچھی طرح یاد ہوتے ہوئے ان کو چھپانا حرام بلکہ موجب لانت ہے اس لیے جن صحابہ کو جو احادث بخوبی یاد تھی ان کو انہوں نے بیان فرمایا بخوبی اچھی طرح یاد کرنے یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ عید طابئین میں راویوں کی جراء و تعدیل جانچ پرکھ پر, پر محادثے کی بہت کڑی نظر تھی صحابہ چونکہ باجماع امت سب کے سب عادل سقا ہے اس لیے ان کی ذات ذرا سے بال ہے قرآن میں ان کے لئے فرمایا ہے اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور اس کے ساتھ زیادہ سزاوار اور اہل تھی اہل تھے سورہ فتح آیت نمبر چھبیس اور فرمایا رضی اللہ عنہم وردوان اور توبہ سورہ توبہ آیت نمبر ایک اللہ ان سے راضی ہوا یہ لوگ اس سے راضی ہوئے البتہ تابعین میں عادل غیر عادل سب ہی ہیں اس دور میں رافضی خارجی بلکہ معتدلہ بد مذہب پیدا ہو چکے تھے اس لئے ضرورت ہوئی کہ رابعوں پر کڑی نظر رکھی جائے چنانچہ محدثین اس طرف توجہ کی تو راویہ نے حدیث کے احواز پر مشتمل اسما اور رجال کا عظیم شاہکار عالم میں وجود میں آ گیا جس کے ذریعہ ہر راوی کے خود خال آئینے کی طرح سامنے آ جاتے ہیں مشہور مستشرک ڈاکٹر سپرنگر کے بقول اس فن کی بدولت پانچ لاکھ مشہور علماء کا تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے سیرت بخاری صفحہ نمبر چار راوی بدعقیدہ ہے تو اس کی روایت نامقبول مقبول راوی فاسق ہے تو اس کی روایت نا مقبول راوی حدیث کے علاوہ کسی اور معاملے میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے تو اس کی روایت نا مقبول اگر اس نے کوئی حدیث گڑھ لی ہے تو پھر اس کی روایت اتنی نا مقبول کہ وہ موضوع راوی خلاف وقار و خلاف مروت افعال کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کی روایت نا مقبول اور اگر اس کا حافظہ کمزور ہے کہ بات اچھی طرح یاد نہیں رہ سکتا تو اس کی روایت نا مقبول اگر کسی کی تلقین قبول کر لیتا ہے مسلم کہ اس نے بیان کیا کہ یہ حدیث یوں ہے کسی نے کہا یوں نہیں یوں ہے اس نے مان لیا تو اس کی روایت نامقبول مقبول راوی تمام خوبیوں کا جامع ہے مگر جو روایت کرتا ہے وہ سکہ راویوں کے خلاف ہے تو اس کی روایت نامقبول سب کچھ درست ہے مگر اس نے اپنی کتاب کی کبہ حق کو حفاظت نہیں کی تو اس کی روایت نامقبول سب کچھ صحیح ہے مگر سند میں ایک راوی کا نام چھوٹ گیا ہے تو روایت نا مقبول دنیا میں اگر انصاف ہے تو انصاف ہی سے پوچھو کہ ان تمام پابندیوں کے بعد اور ان تمام احتیاط کے باوجود کیا اس کی گنجائش رہ سکتی ہے کہ کوئی غلط بات حضور وسلم کی جانب منسوب ہو جائے اور وہ گرفتار میں نہ آئے یہی وجہ ہے کہ نا خدا ترسوں نے اپنے اغراض فاصلہ کے پچھلے ہادی سے کڑی مگر محدثین نے پکڑ لیا اور بتا دیا کہ یہ موضوع ہے محدثین کو او اس میں اتنا ملکہ راسخا حاصل تھا کہ جیسے ایک ماہر سراف کھوٹے کھرے سونے چاندی پرکھ لیتا ہے اسی طرح یہ حضرات صحیح حدیث کو مخدوش سے الگ کر لیتے ہیں ایک شخص نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے سینکڑوں حدیثیں گڑھ کر پھیلا دی ہیں تو جواب دینے والے نے کہا کوئی حرج نہیں یحییٰ بن معین اور احمد بن حمبل موجود ہیں وہ چھان پٹک کر تمہاری گڑی ہوئی حدیث صحیح حدیث سے الگ کر لیں گے اس لیے جہاں تک عقل و انصاف اور دیانت کا تقاضا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ آج احادیث جو زخائر موجود ہیں ان میں جن احادیث کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ قابل اعتبار ہیں تو وہ عزرو عقل و نقل قابل اعتماد اور لائے کے اعتماد ہیں خلاصہ کلام ان سب کا حاصل یہ ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احادیث کمہ حق کو ہو یاد کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کا حکم دیا ترغیب دی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے کہ حضور کی ہر بات سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے حتیٰ کہ اہم باتوں کو تین تین بار ارشاد فرماتے صحابہ کرام جو سنتے انہیں بل ذہی ہی یاد رکھنے کی بھرپور پوری پوری کوشش کرتے اور یہی حال بعد کے راویوں کا بھی تھا صحابہ کرام نے حضد رسالت ہی سے احادیث کو قلم کرنا شروع کر دیا تھا اور ہر دور میں احادیث لکھ کر محفوظ رکھنے کا کام مسلسل جاری رہا اور وہ احادیث بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے وہی بیان کرتے جن کے بارے میں اچھی طرح صحیح صحیح یاد ہونے پر اطمینان رہتا ذرا بھی شبہ ہوتا تو ہرگز نہ بیان کرتے راوی میں کوئی ایسا نقص ہوتا جس کی وجہ سے اس کی روایت مخدوش ہوتی تو اس کو برملا ظاہر کر دیتے تھے اس بارے میں کئی رو رعایت نہیں کرتے صرف انہی راویوں کی روایت قابل تسلیم ہوتی جن میں ایسا عیب نہ ہو جس میں روایت مجروح ہو ان سب پابندیوں اور احتیاط کے باوجود اگر احادیث کا ذخیرہ غیر معتبر ہے تو پھر دنیا میں کیا معتبر ہے اس پر بھی غور کرنا پڑے گا رہ گیا یہ کہنا کہ یہ تمام بڑے بڑے محدثین اجمی ہی کیوں ہوئے عربیوں میں ایسے کیوں نہ ہوئے میرے خیال میں اس سے زیادہ لچر پوچھ بات دنیا میں کسی نے نہیں کہی ہوگی کسی بات کا صدق و قسم لائے اعتماد ہونا نہ ہونا اجمی اور عربی ہونے پر موقف نہیں ہے ایک عربی جھوٹا کذاب جالساد ہو سکتا ہے اور ایک اجمی پکا سچا راست باز دیانت دار خدا ترس ہو سکتا ہے غالباً ان لوگوں کو حضرت بلال حضرت سلمان حضرت صہیب اور حضرت نجاشی پر بھی اعتراض ہوگا کہ یہ لوگ کیوں مسلمان ہوئے غالباً ان کی مرویات پر بھی شبہ ہوگا اگر اسلام صرف اہل عرب کے لیے خاص ہوتا تو یہ سوال اپنی جگہ کچھ وزن رکھتا مگر اسلام عربی اجمی احمر ابیت اسمر سب کے لیے عام ہے تو پھر محدثین کے گروہ میں عجمیوں کو دیکھ کر ایک اچنبا کیوں ہوتا ہے یہ محدثین عجمی ہیں مگر ان تمام روایت کی بنیاد عربیوں ہی پر ہے پھر آپ کو کیا اعتراض ہے اگر اعتراض ہے تو پھر اعلان کر دیجئے کہ غیر عرب کا اسلام میں کوئی حق نہیں اس کے بعد پھر آپ خود اپنا شجرائے نصب بیان کریں کہ آپ کون ہیں جب عربی نہیں تو آپ کو حدیث پر کلام کرنے کا حق کہاں سے ملا بلکہ آپ مسلمان کیسے ہیں تو یہ یہ تو بقول آپ بحق عرب محفوظ ہے نظرت القاری میں سے مقدمے میں سے ہم نے آج جو مطالعہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ایک آڈیو تیار ہو گئی اس کو بھی بار بار سماعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آڈیو میں اگر کوئی خامی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواصدگار ہوں اور خطا اگر ہو گئی ہو کوئی تو ہمیں ضرور اطلاع دیں آڈیو کا نمبر اور آڈیو کا ٹاپک ہمیں بتا کر کہ اس میں فلاں جگہ یا فلاں مقام پر آپ نے یہ بات کہی ہے اور اس میں مسٹیک ہے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع دیں آ, اطلاع دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر ہماری ای میل ایڈریسز موجود ہے اس پر جائیں اور ہمیں اطلاع دیں آ, ہماری ویب سائٹ ہے ڈبلیو کے دعاؤں کی درخواست ہے فقیر مدینہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے اور آخرت کی مناظر آسان فرمائے دروشری پڑھ لیجیے اللہ مسلی علیہ و مولانا محمد المادن جوکرم والے وبارک وسلم پورے دن میں کم سے کم تین سو تیرہ بار دروشی پڑھ لیا کر اس کی کافی فضائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری آخرت کے منازل کو آسان فرمائے ہمارا ایمان سلامت رہے آخرت کے مناظر آسان رہے اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم سائیں سید غلام حسین شاہ بخاری دعوت برقاتم پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کا سایہ رحمت و شفقت ہمارے سروں پر تادیر قائم و تائم فرمائے ان کے فویز و برکات ہمیں عطا فرمائے ہمیں مراقبے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی روحانی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری تمام قلبی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اللہ تعالیٰ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نچی فرمائے ہمارے حافظوں کو کبھی فرمائے أمين I أمين mean, I mean, يا رب العالمين